أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ باعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم والعجل فطوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَغَشَّى النَّعَاقِ عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب, الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل للذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا دِجْذَمْ مِّنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْشُكُونَ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو زبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا اور یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹہرایا تھا پھر تم نے ان کے پیچھے ظلم کر کے بچھڑ کو معبود بنا لیا پھر اس سب کے بعد بھی ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ اور جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم حقیقت میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے لہذا اب اپنے خالق سے توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا اتنا رحم کرنے والا ہے اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگیز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں نتیجہ یہ ہوا کہ کرکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوا نازل کیا اور کہا کہ جو رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے شوق سے کھاؤ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ اور دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار گار ہیں اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ بھی دیں گے مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی نتیجہ یہ کہ جو اپنا فرمانیاں وہ کرتے رہے تھے ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب لاغل کیا اب ان آیات کی مختصر تفسیر و تشریح پیش خدمت ہے جو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت میں اللہ سے بارک و تعالی نے فراؤن کہ, کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی تھی یسوم کمسو العذاب جو تمہیں بڑا اذاب دیتے تھے عذاب کا نشانہ بناتے تھے یوز بڑھوں حکم تمہارے بیٹوں کو ذبا کر ڈالتے تھے وہ یستاحیوں نسا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے یہ وہی بات ہے جس کا ذکر میں نے تمہید میں کیا تھا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے مذکر بیٹوں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا اور اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ان میں سے کوئی شخص میری سلطنت کے لیے خطرہ نہ بن سکے البتہ عورتوں کو اس لیے زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے بار تعلی فرماتے ہیں مفید عظیم اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا پھر آگے باری تعالی اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک نے فرعون سے کس طرح جاتا تھا فرمائی اور اس کے لئے کیسا غیر معمولی موجزہ ان لوگوں کو کھلی آنکھوں دکھایا چنانچہ فرمایا اس فرق نامک مل وہ یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا تو انجئی اور تم کو نجات دی تھی اور اگر خالیہ فرعون فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا تھا جبکہ تم یہ سارا نظارہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت موسا علیہ صحت والام بری اسرائیل کو اللہ تعالی کے حکم سے مصر سے لے کر نکلے اور مقصد یہ تھا کہ ان کو فرعون سے نجات دے کر فلسطین کی طرف لے جائیں جو ان کا اصلی وطن تھا اس وقت جب فرعون کو یہ تلا ملی کہ حضرت موسا علطلام بڑی اسرائیل کو لے کر چل کھڑے ہوئے ہیں تو فرآون اپنے سارے لا لشکر کے ساتھ حضرت موسا علیحد کے تعاقب میں روانہ ہوا اور اس طرح کافی دیر تک تعاقب کا سلسلہ جاری رہا کہ موسا علیحت آگے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا یہاں تک کے سامنے سمندر آ گیا جو بحر عمر تھا وہ سمندر سامنے آنے پر بنی اسرائیل گھبرائے کہ آگے تو ہمارے گزرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے لیکن حضرت موسا علسد السلام چونکہ اللہ سبارک و تعالیٰ کے حکم سے جا رہے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ تھا اس لیے انہوں نے فرمایا کہ تم درو نہیں اللہ سبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہیں چنانچہ اللہ سبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا علی صدام کو حکم دیا کہ وہ سمندر کے اوپر اپنی لاٹھی مارے تو اس کے نتیجے میں سمندر کے درمیان سے ان لوگوں کے لیے راستہ بن جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا حضرت موسط السلام نے جب سمندر پر اپنی لاٹھی ماری تو اس سمندر کے اندر بارہ راستے پیدا ہو گئے یعنی بارہ قبیلے جو بنی اسرائیل کے تھے ان میں سے ہر ایک قبیلے کے لئے الگ راستہ لتوار گزارا نے اس طرح بنا دیا کہ راستے کے دونوں طرف پانی کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشکی کا راستہ نکل آیا جس میں وہ اپنے گھوڑوں پہ سواریوں کے ساتھ گزر سکتے تھے اور اس طرف پورا موسا علیہ السلام کا لشکر سمندر کے پار اتر گیا گیاؤن جب وہاں سمندر میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر راستے بنے ہوئے ہیں تو وہ یہ سمجھا کہ یہ راستے ایسے ہیں کہ ان سے میں بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں چنانچہ اس نے بھی اپنے لشکر کو سمندر کے اندر اتارا لیکن جو ہی وہ سمندر کے اندر اترا اللہ سبارک و نے پانی کو برابر کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ موجوں میں گھر کر فرعون غرق ہو گیا اور فرعون کے غرق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لشکر کے لوگ بھی غرق ہوئے اور اللہ سبارک و نے اس طرح فرعون کے ظلم و ستم سے بنی سائک عطا فرمائی چنانچہ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر سمندر کو پھاڑ ڈالا تھا چنانچہ تم سب کو بچا لیا تھا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر ڈالا تھا اور تم یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک مطالعہ اس واقعے کو یاد دلا رہے ہیں جس کا ذکر میں تمہید میں کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے احکام بتانے کے لیے آسمانی کتاب تورات کی شکل میں حضرت مست السلام کو دینا چاہتے تھے اور اس غرض کے لیے حضرت مس الحت السلام سے اللہ تبارک تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ کوہتور پر آ کر اعتکاف کریں چالیس راتیں حضرت مسحت السلام سے اعتکاف کرنے کا وعدہ ٹھہرا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وصول کرنے کے لیے اللہ وبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لئے کوہتور پر تشریف لے گئے اور وہاں اعتکاب فرمایا لیکن بن اسرائیل نے ان کے جانے کے بعد سامری کے بہکانے پر ایک بچڑا جو سامری نے اپنے کسی خاص کرتب کے ذریعے بنایا تھا اس کو انہوں نے معبود قرار دے کر اس کی پرست شروع کر دی حالانکہ اللہ سبارک وطالعہ کے علاوہ کسی بھی معبود کو نہ ماننا یہ ایمان کا بنیادی تقاضا تھا اور کسی بھی طرح یہ نہ جائز تھا نہ مناسب تھا اور نہ موسا علیہ السلام کی تعریفات کے مطابق تھا کہ اللہ سبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جائے لیکن ان لوگوں نے ان کو اس بچڑے کو معبود بنا دیا چنانچہ اگلے آیت میں اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت یاد کرو جب ہم نے موسا سے چالیس راتوں کا وعدہ ٹھہرایا تھا, تھا یعنی چالیس راتیں کوہ طور پر اعتکاف کی حالت میں گزارنے کا وعدہ ان سے کیا گیا تھا سمت تخص اجلا میں امبادی پھر تم نے ان کے پیچھے یعنی موسا احض السلام کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچھڑے کو معبود بنا لیا و ان وَأَنْتُمْ غالمون پھر تم نے ان کے پیچھے اپنی جانوں پر ظلم کر کے بچڑے کو معبود بنا لیا اب یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور سارے گناہوں کی معافی اللہ تعالی بغیر توبہ کے بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر کیسا گنا ہے اللہ سبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا عبادت میں اللہ سبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کو شریک کرنا یہ اتنا بڑا گنا ہے کہ اس کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبہ کے نہیں فرماتے چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم کا اشاد ہے ان یکسا کبھی وہ یکس معدون ازالی کا جمع شاہ اللہ تعالیٰ اس بات کا کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے البتہ اس سے کم جو گناہ ہوتے ہیں ان کی معافی جس کے لئے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرما دیتے ہیں تو یہ ظلم اتنا بڑا تھا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی عام حالات میں توبہ کے بغیر معاف نہیں فرماتے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں کہ ثم افونا انکم بادم تسکرون پھر ہم نے اس کے بعد بھی تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو کس طرح معاف کیا اس کا ذکر آئندہ آنے والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وہاں پر اس کی تفصیل کی جائے گی لیکن بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے کوہتور پر جانے کے نتیجے میں حضرت موسا علیہ السلام کو جو تورات عطا ہوئی اس انعام کا ذکر فرمایا تو عاتئی ناموس القتاب اب الفرقان وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسا کو کتاب دی اور فرقان دیا فرقان کے معنی عربی زبان میں یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان امتیاز پیدا کر دے تمیز پیدا کر دے اس کو فرقان کہا جاتا ہے اور عام طور سے قرآن کریم میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ تورات کے لئے بھی ہوا ہے اور خود قرآن کریم کے لئے بھی ہوا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتابیں ایسی ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہیں اور ان سے حق باطل سے ممتاز ہو کر بالکل واضح ہو جاتا ہے تو ہم نے تمہیں کتاب دی موسار علیہ السلام کو کتاب دی اور فرقان دیا یعنی ایک ایسا معیار عطا فرمایا جو حق اور باطل میں تمیز کر سکتا تھا لال رقم تحسد تاکہ تم راہ راست پر آؤ تو کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ تم حق و باطل کو پہچان کر حق کو اختیار کرو اور راہ راست پر آ جاؤ لیکن تم نے اس تورات کے دیے جانے کے عین درمیان بچڑی کی پرستے شروع کر دی سر کا ارتقاب کیا چنانچہ آج بڑی تعلی فرماتے ہیں کہ قال قالم موسالی قومی یا قومی انکم ظلم تم انفس کم اجل اور وہ یاد کرو کہ جب موسا نے کہا تھا اپنے قوم سے کہ یا قومی اے میری قوم انکم کم تم انفوسکم تم نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بتخاد اکم العزل بچھڑے کو معبود بنا کر فتوب علاباری کم لہذا اب توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے اپنے خالق کے سامنے اس کے حضور توبہ کرو فقتلو انفسکم اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ تم خود اپنی آپ کو قتل کرو اور اپنے آپ کو قتل کرنے کا مطلب میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ تھا کہ جو لوگ اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے تھے وہ ملوث ہونے والوں کو قتل کریں چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی تعداد قتل کی گئی اور اس طرح ان کی توبہ قبول ہوئی یہ واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سورہ اعراف اور سورہ صاحب میں آنے والے ہیں یہاں صرف ان کی طرف ایک اشارہ مقصود ہے اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے